نورانی مہم کیوں چلائی آج کل ہماری جماعت میں دس روزہ نورانی مہم چل رہی ہے سنت استخارہ کی تعلیم ترغیب اشاعت کی مہم اس مہم کے اہم مقاصد دو ہیں پہلا یہ کہ ہمارے محسن ہمارے آقا حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم اتنی اہمیت کے ساتھ دی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم دینا آپ کے لازمی فرائض میں سے تھا مگر آج ہم مسلمان استخارہ کی اس عظیم اور اہم نعمت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے کاموں اور ہمارے فیصلوں میں نور اور خیر کی بہت کمی ہو گئی ہے شادی سے لے کر علاج تک کے معاملات میں ہم غلطی اور دھوکے کا شکار ہوتے ہیں اور اگر علاج سے پہلے ہم استخارہ کی عادت ڈال لیں تو آج ڈاکٹروں کے پاس اس قدر ہجوم نہ رہے اور ہم ہر وقت ایک ٹیسٹ کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں پریشان نہ ہوتے رہیں اور اگر شادیوں میں استخارہ آ جائے تو ہر گھر سکون اور راحت کا گہوارہ بن جائے یہ تو محض دو مثالیں ہیں ہمیں دن رات بہت سے کام پیش آتے ہیں اگر ہم روز چار پانچ بار استخارہ کر لیں تو ہمارے قدم درست اٹھیں گے اور ہمارے کاموں میں خیر برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی مگر شیطان نے استخارہ کو ایک بوجھ بنا دیا ہے لوگ استخارہ کو حج کی طرح مشکل کام سمجھتے ہیں اور اکثر مسلمانوں کو استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کی دعا تک یاد نہیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو استخارہ کی نعمت واپس دلانا یہ نورانی مہم کا پہلا مقصد ہے جبکہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ استخارہ کے نام پر طرح طرح کے غلط کام شروع ہو چکے ہیں سنا ہے ٹی وی پر استخارہ کے نام سے پروگرام چل رہے ہیں اس میں لوگ اپنے سوال بھیجتے ہیں اور کوئی لیپ ٹوپی بابا ان کو استخارہ کے ذریعے نوز باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتا ہے کہ فلاں چیز خیر ہے اور فلاں شر پہلے یہ معاملہ شیوں میں بہت زیادہ تھا انہوں نے مشرقین کی طرح فعال نکالنے کے کئی طریقے گھڑے ہوئے ہیں زیادہ معروف طریقہ تسبیح کے دانوں اور گھٹلیوں سے خیر و شر معلوم کرنے کا ہے اور وہ اسے استخارہ کا نام دیتے ہیں پھر اعل بدعت بھی اس غلطی میں کود پڑے اور اب اچھے خاصے اعلی حق کہلوانے والے لوگ بھی اسی طرح کے استخارے کرواتے نظر آتے ہیں حضرت آپ استخارہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ تجارت اچھی ہے یا نہیں یہ رشتہ اچھا ہے یا نہیں اب کسی کو استخارہ سے تو پتہ چل نہیں سکتا کہ تجارت اچھی ہے یا نہیں رشتہ اچھا ہے یا نہیں اور اگر لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی استخارہ خود کیا جاتا ہے اور اس طرح خیر اور شرق کے فیصلے پوچھنا جائز نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے اور استخارہ سے کوئی خیر پتہ نہیں چلتی بلکہ خیر کا راستہ خود آسان اور مقدر ہو جاتا ہے تو لوگ یہ بات مانتے نہیں اور فوراً اہل بدت یا روافذ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس مجبوری کو بہانہ بنا کر اب کئی اہل حق نے بھی لوگوں کے لیے استخارے نکالنا شروع کر دیے ہیں حالانکہ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو جب ہر معاملے میں مستقبل معلوم کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ استخارے پر بریک نہیں لگاتے بلکہ نجومیوں کاہنوں اور جادوگروں کے دروازوں پر جا گرتے ہیں کیونکہ مومن کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھے غیب پر ایمان لائے جب یہ شرط ختم ہو جائے اور ہمیشہ مستقبل معلوم کرنے کا شیطانی نشہ پڑ جائے تو پھر ایمان سے نکلنے میں دیر نہیں لگتی بندہ طویل عرصہ سے اہل ایمان کو اس کی دعوت دے رہا ہے کہ خود استخارہ کریں دوسروں سے استخارہ نہ کرائیں ہمیں نہ کسی عامل سے حسد ہے اور نہ کسی مقبولیت سے کوئی تکلیف میں نے خود عملیات سیکھے ہیں اور آج کے کئی بڑے بڑے معروف عاملوں سے زیادہ عملیات کی سمجھ رکھتا ہوں کوٹ بھلوال جیل میں جب ہم کشمیری مجاہدین کے ساتھ تھے تو سینکڑوں مجاہدین رجوع کرتے تھے اور الحمد جنات سے لے کر لا علاج امراض تک کا منٹوں میں علاج ہو جاتا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہدین تھے اور مجھے ان کی خدمت کر کے خوشی ملتی تھی اور اس علاج کے زمن میں ان کی نظریاتی اور اخلاقی تربیت کا کام بھی آسان رہتا تھا پاکستان آنے کے بعد جب لوگ دوبارہ ان معاملات میں رجوع کرنے لگے تو مجھے اپنے دینی جہادی فرض کام کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی تھی تو بعض کتابوں میں مجربات لکھ دیے تاکہ لوگ خود ہی فائدہ اٹھا لیں اور میرا وقت اس کام پر ضائع نہ ہو دراصل قرآن مجید کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے ہوتے ہوئے کسی بھی علاج کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی امت مسلمہ کے اکابر نے حضرات صاحبہ کرام سے لے کر ہمارے زمانے تک اپنے مجربات لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اسی کو ملتا ہے جو خود ان دعاؤں اور وظائف کو پڑھے مگر لوگ خود کچھ نہیں پڑھنا چاہتے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عامل ہی سارا کام کر دے اور وہ پیسے دے کر ہر شفا اور ہر خیر پالیں لوگوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے عملوں کا دھندہ اور کام بڑھ گیا ہے اور اب ہر طرف عملوں کے دروازوں پر لوگوں کی لائنیں ہیں بے مقصد لا حاصل اور دین و آخرت سے غافل نا امت مسلمہ کی مظلومیت کا درد نہ اسلام کے غلبے کا کوئی شوق یا جنون اور نہ اپنے ایمان اور اپنے حسن خاتمہ کی فکر میں تو جہاد کا کام چھوڑ کر عملیات میں مشغولیت کو گناہ سمجھتا ہوں اور اکثر رجوع کرنے والوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف رکھیں اور جو عمل معلوم کرنا ہو میری کتابوں سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی زندگی کو با مقصد اور مصروف بنا لیں انشاءاللہ اللہ بہت سے وہم اور بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اب جس طرح سے استخارہ کے نام پر طرح طرح کی خرابیاں اور بدعات امت میں عام ہو رہی ہیں اور لوگ تیزی سے نجومیت اور کہانیت کی طرف جا رہے ہیں یہ سب کچھ تشویشناک ہے تو امت مسلمہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا اس نورانی مہم کا دوسرا مقصد ہے الحمد آج جب کہ مہم کا پانچواں دن ہے ماشاء اللہ بہت تسلی بخش اور حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں کئی مسلمانوں نے استخارہ کا طریقہ اور دعا سیکھ لی ہے کئی افراد نے کثرت استخارہ کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا ہے اور کئی افراد نے اپنے استخارہ کے بہترین نتائج سے بھی آگاہ کیا ہے ابھی پانچ دن مزید باقی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مہم کا نور اور اس کی برکت عطا فرمائے آمین یا اور ہمراحمین لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و اله و صحبه و بارك و سلم تسليما كثيرا كثيرا لا اله الا الله محمد الرسول الله